فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم تو اللہ نے انہیں اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں چہرے کی شادابی اور فرحت عطا کی اللہ تعالیٰ نے مذکورہ نیکیوں کے سبب انہیں اس دن کے عذاب سے بچا لے گا اور فرشتے آگے بڑھ کر ان سے کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ ان کا غایت درجہ اکرام کرے گا ان کے چہرے کو شادابی اور ان کے دلوں کو فرحت و شادمانی عطا کرے گا یعنی انہیں ظاہری اور باتنی تمام نعمتوں سے نوازے گا اور چونکہ وہ صبر و استقلال کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے رہے گناہوں سے پرہیز کرتے رہے دعوت اللہ کا کام کرتے رہے اور اس راہ کی اذیتوں کو برداشت کرتے رہے اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا اور پہننے کے لیے ریشم کے کپڑے دے گا جسے انہوں نے دنیا میں اللہ کا حکم مانتے ہوئے نہیں پہنا تھا وہ اہل جنت ان جنتوں میں گاؤ تکیہ پر ٹیک لگائے نہایت اطمینان و راحت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے وہاں نو آفتاب کی تمازت کو دیکھیں گے اور نہ سخت سردی کو بلکہ ہر وقت ان کے سروں پر گھنا راحت بخش سایہ ہوگا اور وہاں کے درخت ہر وقت ان پر سایہ فگن رہیں گے اور ان کے پھل ہما وقت اور ہر حال میں ان کے دسترس میں ہوں گے کوئی چیز ان کے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے نہیں روکے گی